اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے آترتی اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ آمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا الکن ان میں بہت نری جاہل ہے